بسم اللہ و رحمۃ الحمد اللہ وحمد الحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باشہ صاحب الباشہ اور باقی تمام بارہ سامعین سب کچھ باقی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس اور سے دس نمبر ایک اور دعوت شریف کا درخت نمبر ایک اور اوراد خمساہ کا دس نمبر باسٹھ ہے اور دعائ تشفوں میں ہمارے سلسلے باد تشفوں میں چل ہے اور آج جو ہے آٹھویں مام اول امام علی رضا علیہ السلام کو وسیلہ قرآن دیتے ہوئے اللہ کے درگاہ میں ہمیں یوں دعا کرتے ہیں وبی علی رضا و غربت ہے وب علی نی رضا و غربت ہے امام علی رضا علیہ السلام کے جو ہے آپ کے دو صفت کو ایک مقام رضا کو اور دوسرا غربت کو وسیلہ قرآن دے رہے ہیں تو یہ مقام رضا جس کا وسیلہ کرا دے رہے ہیں ہاں جی اور مقام غربت کو وصلہ کرا دے رہے ہیں دونوں کے بارے میں ہم تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے باقی جو ہے آپ کی ذات گرامی کو بھی وصلہ کرا دے علی گڑھی ہاں جی علی اولو سے ہے ہاں جی بلند مرتبہ کے معنی میں ہے ہاں جی بلند اور عرفا مقام منزلت کے معنی میں ہے اور یقیناً یہی حرشیاں ہیں اولی انبیاء اور اولیاء الہی اور اہل بیت علیہ السلام ہیں جو اللہ کے حضور میں سب سے زیادہ بلند بد درجہ اور رتبا مرتبہ رکھتے ہیں اس لیے جو ہیں انہیں کے مقدس نام بھی ان کے صفات سے ہم اہم ہیں اس لیے اس مبارک ہیں دعا میں بھی علی مولانض علیہ السلام کی نامی گرامی کو بھی آپ کی ذات کو بھی وسیلہ کرا دیا اور آپ کے دو صفات کو بھی وسیلہ کرا دیا ہے تو رضا کا معنی جو ہے عربی زبان کے لحاظ سے رضیٰ یرزا رضاً و رضا ان و رضوان مرضواتن ہاں جی یہ سارے ایک ہی لبس ہیں خنواد کے الفاظ سے معنی ان کا لکھا ہے رضامن ہونا مان لینا قبول کرنا یہ سارے معنی کیا ہیں اور رضی عنہ یا رضی عالیہ کسی پر راضی ہونا خوش ہونا اور یہ ضد ہے ہے ناراض ہونے کا ضد ہے کسی پر ناراض ہو جائے تو عرب بولتا ہے ساخیتا عجیبہ اور خوش ہو جائے تو راضیہ بولتے ہیں راضی ہونا اور ریضن رضوان مرضوات حج ان سب کا معنی خوشنودی حج پسندیدگی رضامندی قناعت یہ معنی کیا ہے راضی خوش ہونا نے ہونا مخت نے کیا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اللہ مولا امام رضا علیہ السلام کے اس مقام رضا کو وصلہ قرار دینے کا مطلب یہ کہ یہ بہت ہی ایک عظیم رتبہ اور مرتبہ ہے یعنی یہاں اس مبارک دعا میں مولا امام علیہ رضا سلام کی مقام رضا کو واصلہ قرار ہیں ہے یعنی آپ کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک یہ تھے کہ آپ ال آپ اللہ نے آپ کے لیے اللہ نے آپ کے لیے جو کچھ مقدر فرمایا اللہ نے آپ کے لیے جو کچھ مقدر فرمایا خوشی و غم دکھ درد ہنجہ پردیس میں زندگی گزارنا پردیسی ہوا ہجرات کی پریشانیاں ہر فیصلے کو اپنے نے بڑے فراہ دلی سے سر تسلیم غم کرتے رہیں اللہ کے ہر کے سامنے سر تسلیم خم ہوئے دل و جان سے لبے کہتے رہیں اور راضی بے رضائے رب ہوئے ہاں جی دل و جان سے زبان سے راضی ہونے کا اغرا تو آسان ہے لیکن عملاً بھی اللہ کے ہر فیضلے کے سامنے سر تسلیم خم رہنا اور ہمیشہ لبیک کہتے رہنا یہ کوئی آسان کام نہیں بولنا تو آسان ہے گفت نازانس کردن مشکل کہنا تو آسان ہے عمل کر کے دکھانا یہ مشکل ہے یہ وہی عظیم ہستیاں ہیں وہی عیمِ البیت علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہر آدھا پہ راضی رہتے ہیں چنانچہ مولا امام حسین شہید کرولا آپ کے بارے میں آتا ہے کربلا کے ہر شہید کے سرہانے پہ آپ آتے تھے اور اللہ کی درگاہ میں دس دعا کرتے تھے ہاتھ اٹھاتے فرمایا کرتے تھے الٰی بی رضن بزاق بیان بی لانب بی عائن کا پرور میں ہر اس چیز پر راضی ہوں جس پر تو راضی ہے کیونکہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا تیرے سامنے ہو رہا ہے تو ہر ایک شہید کے سرہنے پر کھڑا ہو کر آپ یہی جملہ فرماتے تھے اور آپ کے چہرے انور پر رخ کرنے والے بول نے لکھا ہے کہ ہر شہید کی سرحنے پر پہنچ کر آپ یہی جملہ فرماتے تھے اللہ رضن برضا اور آپ کے چہرے انور کے افسردگی میں اضافہ نہیں ہوتے تھے بلکہ رونق میں اضافہ ہو جاتے میں اضافہ ہوتے تھے کہ ایک اور امتحان میں پاس ہو گیا پھر ایک اور شہید کی سراہنے پہ پہنچتے ہیں پھر ایک اور امتحان میں پاس ہو گیا آپ اس زاویے سے دیکھ لیں تو اللہ کے راہ میں یہ قربانیاں دیتے جا ہیں اور اللہ سے قریب تریب تر ہوتے جا ہیں اور یہی حقیقت کا اغرا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی و رضا رب رہنا تو مولا امام رضا علیہ السلام کے اس لیے جی زیارت نامے میں بھی یہ جملہ ایو ہے جو آپ کے آسانے پر ملتے ہیں اور راضی بالقدر والقا امام کو سلام پیش کرتے ہوئے امام کے اسب یہ کہنتے ہیں اے عظیم ہنسی تو اللہ تعالیٰ کی ہر قضا و قدر کے فیصلے پر دل و جان سے راضی رہتے ہیں خوش رہتے ہیں اللہ کے ہر فیصلے پر کہ آپ اللہ کے ہر فیصلے پر سامنے سر تسلیم خم اور بالکل راضی و خوش رہتے تھے اور صحت سے سخت مشکلات میں بھی خوش رہتے تھے اور یہ صفت ہمارے تمام عیمہ علیہ السلام کے اوصابی حامدہ میں سے تھے ہاں لیکن امام رضا علیہ السلام میں یہ صفت زیادہ نمایاں تھی مولا امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے ایک دن جاوید بن عبداللہ انصاری نے پوچھا کہ مولا ہم تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں سلامت رہنے سے زیادہ بیمار رہنے کو پسند کرتا ہوں امیر ہونے سے زیادہ غریب رہنے کو پسند کرتا ہوں امام نے فرمایا ایسا کیوں فرمائے کیونکہ غریب غربت میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے اور بیماری میں اللہ زیادہ زیادہ, زیادہ آتا ہے اور صحت و سلم اور امیری میں اللہ کا میاد یاد آتا ہے تو امام نے فرمایا یہ آپ کے مقام کے لئے تو یہی صحیح ہے لیکن ہم اہل بیت کا مقام ایسا نہیں ہم آہل کا مقام یہ ہے ہم اللہ ہمارے نے جو چاہیں ہم وہی ہم وہی چاہتے ہم اللہ کے ہر ادا پہ راضی ہیں ہاں اللہ ہمیں مشکلات میں رکھیں تو بھی ہم راضی ہیں اللّہ ہمیں آسائش میں رکھیں تو بھی ہم راضی ہیں اللّہ میں سلامت رکھیں تو بھی راضی ہے اللہ ہمیں بیمار کر لیں تو بھی راضی ہے اللہ میں جس دکھ میں رکھیں تو بھی راضی ہیں جس خوشحالی میں رکھیں تو بھی راضی ہیں ہم اللہ کے ہر فہلے کے سامنے سر تسلیم خم تو یہ جو ہے ان ہچوں کا تو ہاں جی بھی کمالات انسان کے لیے تصور کیا جا سکتا ہے اللہ کے مغرب بندوں کے لیے ان تمام کمالات کا کامل ترین مثر ہاں جی انبیاء الہی پھر محمد آل محمد کے یہ پاک اور طیب ہستیاں ہیں امت محمدی میں تو یہی چاہتا معصوم اللہ کے پیاری نوی حضرت فاطمہ زہرا باقی ایم اہل بیت ان تمام کمالی کا کمالکا سب سے کامل ترین مثر یہی ہستیاں ہیں اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی اللہ کے مومت بندوں کی بینہ کے آخر میں ان کے اوصاف یا سنام سے یہی گرا ہے کہ رضی اللہ و رض و ان لمن کل خشِّ قیامت میں اللہ سرماتے ہیں اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں ان مقام رضا یہی ہے اللہ بندے سے راضی ہے بندہ اللہ سے راضی ہے اور یہ وہ مقام ہے اللہ کی رضا کے منزل پہ پہنچنا غالک علیمن من اور رباء یہ مقام ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی خوف اور حیثیت ہے اور خوف و حشت جو وجہ اللہ تعالیٰ کے سو فیصد موتی اور فرم بردار رہتے ہیں تو انہی حشیوں کا اللہ تعالیٰ یہ مقام اور منزل عطا فرماتا ہے اور مقام رضا جو ہے جو کہ امام رضا علیہ السلام کے اس مقام رضا کا ہم موصلہ قرار دیتے ہیں ہاں جی تو اس کی مقام رضا اہل معرفت اور تصوف کے نزدیک بھی یہ بہت بڑا مقام ہے ہاں جی یہ بہت ہی معرفت کے آخری ہاں جی کے جو ہے ان کے اس اللہ کی طرف سیر سلوک کے جو مدارس ہیں ان میں سے ایک آخری اس کو درجہ کرا دیا ہے حضرت شیخ نجم الدین قبرہ جو ہمارے سلسلے کی پیرانی ترغت میں سے انہوں نے تصوب میں جو ہے سیر اللہ یہ جو دس ذکر فرمائے دس اصل اور مدارس ذکر فرمائے مقامات گنے گئے ہیں اپنی کی ایک کتاب ہے آپ کے نثال جی اصول اشراء کے نام سے اصول اشراء کے نام سے آپ کی ایک کتاب ہے اس میں آپ نے دس مقامات گنا ہے جن میں سے آخری اور سب سے بلند و آلہ و ولفا مقام کو مقام رضا کرا دیا وہ دس مقامات آس طرح ذکر کیا سب سے پہلے توبہ توبہ کا مقام پھر دوسرا زہد کا مقام دنیا سے بے راغبتی کا تیسرا اللہ پر توقع کا مقام تیسرا کانات کا مقام چوتھا اور پانچواں عزلت کا مقام لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کا چھٹا مداومت ذکر ذکر مسلسل اللہ کی یاد میں رہنے کا مقام اور ساتواں جو اتوجہ اللّہ پوری چوبیس گھنٹہ صرف اور صرف اللہ کی طرف رخ یا ہوا ہے دل و جان سے اللہ کی طرف متوجہ رہنا یہ ساتواں مقام آٹھواں مقام سب نواں مقام مراقبہ لکھائیں ہمیشہ اپنے اعمال پہ نگاہ رکھتے ہیں کہیں کوئی کمی ہو گیا فوراً استفار ہے ہاں جی توفیقات دے دی دیا اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اللہ کے شاکر ہوتے ہیں تو یہ نواں مقام دسواں مقام رضا ہے اس میں آخری اور دسواں مقام مقام رضا ہاں جی تو آپ نے جو فرمایا تو آپ نے جو جو ہے کتاب میں جو اللہ کے اللہ تک پہنچنے کے جو مقامات ہے اس میں آپ نے فرمایا اس کے دس مقامات ہیں ان میں سے آخری مقام مقام مقامِ رضا جینکل تو یہیں سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارے بزگان نے مولا امام رضا علیہ السلام کی اس مقام کو وسیلہ قرار دینے کا بہت بڑا فلسفہ اور حکمت تھا ہاں کہ یہ مقام رضا اہل معرفت کے نزدیک اللہ کی راستے میں ہاں جی اپنے سب کو قربان کر کے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے جن لوگوں نے جو راستے بیان کیا ہے جو مقامات اور مدارش بین فرمایا فرمایا اس کا یہ آخری درجہ ہے مقام رضا تو اس سے معلوم ہوا کہ مقام رضا اہل معرفت و تصوف کے نزدیک جو ہیں آخری اور بلند ترین و عرفہ مقام ہے جس کا ہماری کتاب میں وہ وسیلہ قرار دیا گیا ہے ہاں جی اور حضرت امام رضا علیہ السلام ہی سے تو ہمارے پاک سلسلہ بارہ اماں یعنی سلسلۂ سے, سے متصل ہوتا ہے ہاں جی اس عربۃ الوسقاء سے جو اللہ کے پیارے نبی نے جو ہے الحبیت علیہ السلام کو عربۃ الوسخاء کہہ کر صفن نجات کہہ کر منار الحدی کہہ کر ہاں جی ہمیں عطاف المائع تو یہ ان حسیوں سے ہمارا اتصال ہمارے سطح اتصال امام رضا علیہ السلام سے ہی ہوتا ہے اور امام رضا علیہ السلام جو ہے معرفت کے اس آخری درجے پر جس طرح یہاں عصری نجم الدین قبران فرمائے آپ مقام رضا پر ہے تو بس ہمارے بزرگان دین نے امام علی رضا علیہ السلام کے اس مقام رضا کے وشیلہ قرار دینے کی وجہ ہاں جی ہے ہو سکتا ہے کہ اہل معرفت و تصوف کے نزدیک رضا آخری منزل ہے ہاں جی اور قرآن پاکر میں نا فرمایا اللہ کی مومن بندے کے مومن بندنے کے اوساد سرحب بھائی نے فرمایا کہ وہ رضی اللّہ عنضاً ذالک کرمن خشہ ربا اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہاں جی تو یہی یہ جو ہے فرماتا اور یہ مقام ان کے لیے جو اللہ میشاء اللہ کے حضور نے خوف و حشیت کے مقام پر فائز رہتے ہیں تو اذان گرامی تو اس دعا کا جو ہے معنی یہی ہوا میں اس کے اہمیت کا علم یہی ہوا کہ علی نے رضا و غربہ تھی کہ اللہ میں مولا امام علی رضا السلام کے ذات گرامی کا اور آپ کے مقام رضا کا وسیلہ قرار دیتا ہوں اور آپ کی مقامی غربت کا وسیلہ کرا دیتا ہوں اس غربت کا توضیع ہم کل کے درس میں دیں گے کیونکہ آج کے دسمن میں جگہ نہیں ہو رہا ہے موبائل میں تو ان ہم کل کے دس میں دیں گے ان شاء اللہ تو مقامِ رضا جس کے وسیلہ کرا دیں اس کی اہمیت کا کو علم علم ہوگی الحمد تو یہ وہ عظیم حسین ہیں مانجی جو کہ ہمیں بھی انہیں سے سبق لیتے ہوئے زندگی سے ان کے نورانی افساس درس لیتے ہوئے ہمیں بھی اپنے اندر ان نورانی اوصاف کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی جو رضا کے اس آخری درجے پر نہ پہنچیں تو کم سے کم درجے پر ہم فائز ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم رہیں اس کی ہر ندا کے سامنے ہم سر تسلیم خم رہیں اور کوشش کرتے رہیں کہ ہم اللہ کو راضی رکھیں کیونکہ جس نے اللہ کو راضی رکھا جس سے اللہ راضی ہوا ہاں جی تو وہ زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہاں جی اگر ایک بندہ جس سے اللہ راضی ہو گیا ولو تمام دنیا ناراض ہو تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے ایک بندہ جس سے پوری دنیا راضی ہے اللہ راضی نہ ہو تو اس کی اس رضا کا کوئی فائدہ نہیں اس کا لہذا رضا رب بندے مومن کا اصل مقصد زندگی کا اور یہ تمام اطاعت و بندگیوں کا ہاں جی مقصد اس اصل رضائے رب حاصل کرنے گرامین جب ہم دنیا میں اللہ کو راضی رکھیں گے تو قیمہ یقیناً اللہ ہمیں خوش کر نہیں کرنا اپنے عظیم نعمتوں کے ذریعے سے جنت اور جہنم کے عظیم عذابات سے نجات دے کر ہاں جی ہمیں خوش کرنا ہی کرنا ہے لہٰذا کوشش کریں زندگی میں ہم علمہ علیہ السلام کی ان نورانی صفات کو مد نظر رکھ کر کہ ہمارا علما ان نورانی اوصاف کے آخری مدارش پر ہیں ان کا ادراک ہمارے لیے بہت مشکل ہے تو ہم کم از کم اسی راستے میں چلنے والا تو بن کے بیٹھے ہیں میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد آل محمد کے پاک و طیب ہنسیوں کی سیرت طیبہ پر چلتے رہنے کی توفیع تھا